اللہ رب والسلام نبینا محمد بعد پچھلی نشست میں ہم لوگ میزان کے مسائل سے بحث کر رہے تھے اور میزان کے متعلق آخری مسئلہ یہ تھا کہ کیا چیزیں تولی جائیں گی اور کن چیزوں کا شمار ہوگا اور اس کے سب سے آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ بندے کے جو اعمال اس کے اپنے زندگی میں اس نے کیے ہیں ان کو تو بولا ہی جائے گا لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو اس تک بطور ای سارے ثواب کے پہنچتے ہیں تو کیا ان کا بھی شمار ہوگا کہ نہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس تک اس کے لیے اس کے حق میں ہیں اور ان کو اس کے ان کے عوض ثواب ملتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہیں جو کہ صحیح نصوص سے ثابت ہیں چاہے قرآن سے یا سنت سے تو وہ بھی اس کے حق میں ہوں گی اور وہ تولی جائیں گی اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ احوال المسلمین ظاہر سی بات ہے کہ کفار کی تو کوئی ایک ہی سچویشن ہے جب ان کا ان کو تولا جائے گا یا ان کے اعمال تولے جائیں گے کہ وہ ان کا میزان خفیف اور ہلکا رہے گا ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا فلانوکی ملوم یا مل قیامت وزنہ کہا اللہ نے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے ان کا ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی بڑے سے بڑا عظیم الجستا انسان آئے گا تو اس کی کوئی بھی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی ان کا وزن نہیں ہوگا اللہ کے ہاں لیکن وزن تو اصل اعتبار مومنوں کا ہے اہل ایمان اہل توحید کا ہے اب اہل توحید کے جب اعمال یا ان کے صحیفے یا ان کو تینوں حالتوں کے حساب سے جب توڑا جائے گا تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حالت میں آئیں گے کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی حسنات ان کی سیاحت سے زیادہ ہوں گی یا جیسے کہا کہ مامن سکولت موازن ہوں اس کا میزان ثقیل ہو جائے گا اب ثقیل ہونے کی دو شکلیں ہیں کہ ایک, ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے صرف اور صرف نیکیا ہی نیکیاں ہوں اور دوسری شکل یہ کہ نیکیاں بھی ہوں اور برائیاں بھی ہوں لیکن نیکیاں زیادہ ہوں اور زیادتی کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کی زبردست چاہے ایک نیکی زیادہ تو نہ ہو مان لیجیے کہ سو برائیاں ہیں اور ایک سو ایک نیکیاں ہیں تو بھی اس کا نظام بھاری ہوگا تو وہ بھی اسی قسم میں شمار ہوگا کہ پہلی قسم ان لوگوں کی پہلی حالت یہ کہ میزان میں حسنات والا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے ٹھیک ہے حسنات والا بھاری ہو جائے اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ کہ جن کے پاس کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس میں کون لوگ شامل ہیں انبیاء اور اللہ کے مقرب بندے اور وہ نیک نیک متقب رہزگار لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے اپنی زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق گزارتے تھے اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوتی تھیں تو وہ ان خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ توبہ کر لینے کے بعد گنا ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کا اثر ختم ہوتا ہے جیسے کل ایک گفتگزر رہی تھی تو گناہ کا کوئی اعتبار نہیں اصل میں توبہ کرنے کے بعد تو ایک تو انبیاء ہوں گے جو کبھی کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کی ماں کرتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اب اس میں صالحین کے بہت درجات ہیں صدیقی شہدا صالحین اور اسی طریقے سے عام متقی بندے جو اللہ کے رضا کے لیے ہم وقت مصروف رہتے ہیں لیکن ان سے کبھی کبھار کچھ بھول جھکی تو وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں اچھا اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ جنہوں نے گنا تو کیے زندگی بھر گناہ کیے لیکن آخر آخر میں مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اب انہوں نے نیکی کچھ نہیں کی نیکی کچھ نہیں کی صرف توبہ کی اور لا اللہ کلمہ پڑھ لیا یا سب توبہ کر لی اور سچی توبہ کی لیکن توبہ کے بعد عمل کرنے کا ان کو وقت نہیں ملا اور توبہ اللہ کے قبول ہو گئی تو پھر ان کے ان کے صحائف یا ان کی کتاب بظاہر تو بھری ہوئی ہوں گی گناہوں سے لیکن وہ سب مٹے ہوئے ہوں گے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں جو کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی جیسا کہ آپ نے کچھ واقعات بھی سنے ہوں گے صحابہ اکرام کے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے ابھی جنگ میں اور ہوتے ہوتے فوراً شہید ہو گئے تو اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت چلے گئے سیدھے تو اب یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ کفر سے اسلام میں آئے اور اسلام میں آنے کے بعد وقت نہیں ملا ان کو تو ان کا ان کا اسلام صحیح ہے ان کی توبہ صحیح یا کچھ ایسے بندے جو تو گناہ کرتے صحیح وقت میں قبول ہو گئی تو یہی وہ لوگ ہوں گی اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گناہ تو ہوں گے اچھائیاں بھی ہوں گی نیکیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی لیکن میں نیکیاں زیادہ ہوں گی چاہے ایک ہی زیادہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بولو گے جن کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اب یہاں پہ علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں ٹھیک ہے ایک سو ایک نیکی اور ایک اور سو جو ہے گناہ مان لیجیے تو بلا شبہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو کہ ان کا ان کا نظام بھاری ہو جائے گا یہاں پہ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا ان برائیوں کا کوئی اثر ہوگا بس یوں ہی یہ ایسے ہی رہیں گی اور کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا مثلا جب برائی انسان کرتا ہے تو جیسا کہ اس کے اس کے اس کے اپنے آزادے پہ یا اس کے دل پہ خاص کر اس کی روح پر اس کا اثر پڑتا ہے تو کیا قیامت میں اگر مان لیجیے کسی ایک بندے کی نظام میں اچھائیاں برائیاں تولی گئی اور وہ ایک اچھائی سے بھاری ہو گیا ایک سو ایک ہو گئی مان لیجئے اور سو برائیاں تھیں اس کی تو کیا یہ سو برائیاں بے اثر رہیں گی یا اس کی مقابلے میں آنے والی سو اچھائیوں کو باسل کر دیں گی اور بے اثر کر دیں گی تو پتہ لگا اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی بچے گی باسل نہاری نہیں یعنی سو نیکیاں اور سو برائیاں اب دونوں کا مقابلہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے تو برائی نیکی کو مٹاتی ہے تو کیا یہ نیکی یہ برائی نیکی کو مٹا کے بے اثر کرے گی یا کچھ بھی نہیں کرے گی اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا اس سلسلے میں علماء کے تین قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ہاں اس کا اثر پڑے گا اور اس بندے کے درجات میں کمی واقع ہوگی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ اب جہنم میں جہنمن جائے گا نہیں اس نسل قانون کے مطابق اس کا پلہ بھاری ہو گیا لیکن ان گناہوں کا محاسبہ ہوگا اور ان گناہوں کا کچھ اثر ہوگا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بعض علماء کہ ان کی وجہ سے اس کے درجات جنت میں کمی واقع ہوگی بعض علما کا ایک انعمام کرتری وغیرہ کا کہ نہیں ان برائیوں کو دیکھا جائے گا یہ برائیاں کس نوعیت کی ہیں صغیرہ سبیرا سنس اگر قبائل ہیں تب تو وہ اپنے مقابل حسنات کا کو باطل کریں گے اور اگر صغائر ہیں تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا اور اگر صغائر ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور تیسرا قول بولیا کہ نہیں اس کا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس کی جس کی جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ جنت میں جائے گا اور ان, ان برائیوں کو اعتبار ہی نہیں ہے ان برائیوں کا کو کوئی بھی اعتبار نہیں ہے تینوں قول ہے علما کے اب یہ ذائقہ بات ہے تین قول اسی لیے آئے بات وہی کہ جب جہاں پہ نص نہیں ہوتا صریح تو علماء اپنے اشتہاد سے کچھ باتیں کہتے ہیں یہ علمی باتیں ہیں دوسری سیچویشن تو ایک تو ان لوگوں کی حالت ہے جن کی اچھائیاں زیادہ ہیں اور دوسری حالت اس کے بالکل برعکس وہ لوگ جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قانون شرع کے مطابق کہ وہ امنامن خفر موازن ہوں کے قانون کے مطابق ان کو جہنم میں جانا چاہیے اب ان کے بارے میں کیا ہوگا کیا یہ لوگ ان کے میزان کے ہلکے ہو جانے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں اور جہنم میں یقینی یا ضروری طور پر ان کو ڈالا جائے گا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو سفارش مل جائے سفارش مل جائے کسی کی کسی نبی کی یا کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے اور جہنم میں نہ ڈالا جائے بازی کیونکہ ایک طرف تو قانون یہ ہے کہ وہ مامن خفت نوازین ان کی موازین جو ہے خفیف ہو گئی ہلکا ہو گیا میزان ان کا ان, ان کا جو میزان حسنات تھا وہ ہلکا ہو گیا اور سیاحت کا میزان بھاری ہو گیا اس قانون کے مطابق تو ان کو جہنم میں جانا چاہیے لیکن ایک طرف یہ بھی قانون ہے کہ سفارش اور شفاعت کا بھی قانون ہے اور آپ لوگوں نے کل پڑھا شفاعت کے بارے میں کہ ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان کے بھی شفاعت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دو قول ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں ان کو سفارش مل سکتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں جس کا میزان ہو گیا جس کا میزان ہو کے اس کے بارے میں خفیف ہو گیا اس کا میزان کا پلہ تو اس کو جہنم میں جانا ضرور ہے رہی بات ان لوگوں کی سفارش والے مسئلے کی تو سفارش والا مسئلہ میزان سے پہلے ہے جیسے مثلا بائیں ہاتھ میں ملا صحیفہ بائیں ہاتھ میں ملا تو بائیں آدم ملنے کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے بارے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق معروف ہے کہ یہ لوگ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اصاب قبائر ہیں تو ان لوگوں کے لیے سفارش کا جو ابھی ویزان اور حساب سے پہلے جو سفارش کا باب چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ علما نے کہا ہے کہ قیامت کے دن کیونکہ بہت سارے بہت سارے احوال ہوں گے ہول ناکیاں ہوں گی تو ان ہال ناکیوں سے بھی بعض اہل توحید کے گناہوں کے جو کے جو آثار ہوں گے یا ان کا جو ان کے آنے والا عذاب ہوگا ان ہال ناکیوں کی وجہ سے بھی اس میں تختیف ہوگی اور تکفیر سیاحت ہوگی علماء کہتے ہیں کہ وزن سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جہاں کے کہ... قیامت کی ہون نہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کم کر دے گا اور بلکہ یہ بھی کہ وکر الحم بے مشی رحمت رحمین کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے معاف کر دے گا یہ سب نیزان سے پہلے ہے لیکن اگر نظام ہو گیا اور تل حساب ہوا بائیں سیزہ ملا حساب ہوا میزان ہوا ان تمام کاموں کے بعد جس کا نیزام ہلکا ہوگا اس کو جہنم میں جانا ضرور ہے اب وہ اپنے چاہے جتنی مدد کے لیے جائے چاہے کچھ وقت کے بعد فوراً نکالے گا سفارش کے ذریعے یا ایک لمبی بوزر کے بعد نکالے ماسک دوسرا ہے اس قول کو بڑے بڑے علماء نے اس قول کی تائید کی ہے جیسے امام مابین قیم رحمہ اللہ اسی طریقے سے ابن تین رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے شیخ عبد سے عزی رحم اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس کا میزان ہو گیا اور میزان کے بعد اس کا اس کا ہلکا ہو گیا اس کو جہنم میں جانا ضرور چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی ضرور کیوں نہ جائے تو یہ اہل کا اس سلسلے میں انہیں آیات کی روشنی میں کہ وَا منخوت واضح کی وجہ سے انہوں نے کیونکہ میزان کا باب کئی چیزوں کے بعد آئے گا حساب نام اعمال کی تقسیم اور حساب کے بعد تو دو تین کاموں کے بعد پھر یہ چیز پھر فائنل ہو جاتی ہے کہ اس کو ورنہ شفاعت اس کو میزان سے پہلے ہی مل سکتی ہے حساب کے بعد مل سکتی ہے یا صحیح ملنے کے بعد ہی مل سکتی ہے لیکن یہ نظام کے بعد جو گئی کئی چیزوں کے گزرنے کے بعد یہ فائنل اسٹیج ہوگا یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اب معافی نہیں ہوگی بلکہ اس کو سفارش جہنم میں جانے کے بعد ملے گی تیسری حالت ہے کہ ایک تھی کہ حسنات زیادہ برائیاں کم دوسری برائیاں زیادہ اچھائیاں کم اور تیسری برابر اچھائیاں برائیاں دونوں برابر ہوں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے اشہاب احراف ہوں گے ان کو احراف میں ایک جگہ ہوگی جنت اور جانب کے درمیان میں ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا اور یہ لوگ جو ہے کچھ وقت تک انتظار کریں گے پھر نبی کرم صاحب وسلم کی سفارش کے ذریعے ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اسی کے بارے میں نے حضم نے کہا کہ میں نے کل آپ کو نوٹ کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ کہ کاشت میں اس طبقے میں ہو جاؤں تو یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے اور تمنا ہے کہ اللہ مجھے کم سے کم اس طبقے میں ضرور بنا دیں وزن سے کیا کچھ لوگ مستثنا ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو مستثنا کیا جا سکتا ہے وزن سے کون جی ایک کا مسئلہ حساب کا حساب سے مستثنا اور دوسرا کیا ہے جی جن پر حساب نہیں ان کا وزن بھی نہیں ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے دہلی پردیش میں تو انبیاء شامل ہیں جی جن کا کوئی جو اہل تکلیف نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ اہل تکلیف میں آ اہل تکلیف نہیں ہے وہ بھی اعلی تکلیف نہیں کیونکہ ان کا وہ معذور ہیں اب کے لیے تو یہ بات نہیں آئی ہے لیکن ان شاء اللہ یہ ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا اور پھر یہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ احد من احل من احل من کہا گیا ان میں سے کوئی شخص میں نہیں جائے گا جی وہ <متحدث> مسئلہ دوسرا ہے کافروں کے بچوں سے کافروں والا مسئلہ میں لانا پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ کفار کا وزن نہیں ہوگا کفار کا بعض علماء نے کہا ہے کہ کفار کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس حسنات ہے ہی نہیں لیکن لیکن زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں نہیں کفار کا وزن ہوگا کیونکہ قرآن میں جو آئے ہیں کہ وہ عمامن خفت موازین ہوں فلاحت الدین مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے آئے ہیں کہ جن لوگوں کا وزن ہلکا ہو جائے تو ان کو کیا نام ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو یہ ظاہر سب سے پہلے کفار کے ہاتھ میں ہے اور کفار کا وزن اس لیے بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی کوئی بات کی رسوائی ہو اور ان کے عذاب میں زیادتی اور کمی کا بھی اعتبار اس سے ظاہر ہوگا بعض لوگوں کا کفر خلیز ہوتا ہے بعض لوگوں کا قفر خفیف ہوتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ کیا ہے کہ کچھ کفار ایسے ہیں جو محض کافر ہیں جن کے پاس صرف کفر ہی کفر ہے ان کا وزن نہیں ہوگا لیکن وہ کفار جن کے پاس کفر کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہیں وہ ان کا وزن ہوگا تاکہ ان کی نیکیوں کی کو دکھا دکھلایا جائے کہ تمہاری نیکیاں بے وزن ہیں اور کوئی کام کی نہیں ہیں تو اس پر اعتراض نہیں کیا جائے کہ کوئی بھی کافر ایسا نہیں اس کے پاس نیکی نہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے اچھا کام نیکی سے مراد بہتر کام بڑھیا کام کسی کی مدد کرنا کسی کی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا کفار اپنے ماں باپ سے سلوک نہیں کرتے ہیں کیا کفار اپنے بچوں کو چاہتے ہیں اس سلوک نہیں کرتے ہیں بچوں کی طبیعت نہیں کرتے انہیں کھانا نہیں کھلاتے ہیں کیا کفار غریبوں اور فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں بلکہ وہ تو مسلمانوں کو بھی افطار پارٹی کراتے ہیں جی جی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں لیکن یہی بات ہے لوگ اور میں نے یہی کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی کافر نہیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی اچھائی اور بھلائی اور نیکی نہ ہو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے ہفتہ کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے والی جو بات ہے یہ بات ہے تو اگا طریق یہ بھی کم از کم کسی نہ کسی کافر کے پاس ہوتی ہے لہذا یہ بات کہنا کہ وہ کافر جن کے پاس صرف کفر ہی کفر ہے ان کا وزن نہیں ہوگا اور وہ کافر جن کے پاس کفر کے ساتھ نیکیاں بھی ہیں ان کا وزن ہوگا یہ بات بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے بہت زیادہ قابل اہمیت نہیں ہے بلکہ سارے کفبار کے پاس کچھ نہ کچھ نیکیاں اچھائیاں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک بڑوں کا خیال کرنا یا اپنے علاقے میں بہت سارے خدمت خل کے کام کرنا تو اس سب کے باوجود اصل یہی ہے کہ کفار کا بھی وزن ہوگا تاکہ ان کے ان کی, ان کی ان کی ان کی خسارے ان کے خسارے کا اظہار کیا جائے ان کی رسوائی ہو ان کو پتا چلے کہ ہم نے بات کے اظہار و عدل اللہ کا عدل کا بھی اظہار بھی ہوگا اللہ کے انصاف کا اظہار بھی کیا جائے گا کہ جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو اس سے پہلے ان کے دل مطمئن رہیں گے سارے کام ہونے کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد میزان ہونے کے بعد سب کے دل مطمئن رہیں گے اور وہی بات میں پھر سے دوہراؤں گا سب لوگ کہہ دیں کہ اٹھیں گے بے بیک زبان پہلے موقع وکیل الحمد للہ تو یہ سب حساب کتاب کے چند مختصر سی باتیں ورنہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہرحال نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بعد مسئلہ آئے گا ہاؤس کا بلکہ بعض علمان یہ بھی ایک طرف ممن خفت نوازین والی بات بھی ہے تو دونوں میں احترام ہوتا ہے ہاں بتائیں کتاب کے ساتھ ان شاء اللہ اہل کفر کے لیے میزان کی بات کہی ہے مثلاً ومن خفت نوازین خاصی خالدون کہ جن کے میزان خفیف ہو جائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جہنم میں رہیں گے ہمیشہ پتہ چلا کہ کافروں کے کا میزان ہوگا اس آیت کے روزانہ لیکن بھائی نے سوال کیا اور وہ آیت یہاں ہے میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ جلدی میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا میزان نہیں ہوگا ان کی یہ دلیل ہے کہ فلاں الحم یومل قیامت وزن ہم کاثروں کو قیامت کے دن کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے ان کا دونوں دونوں میں دو کہ علماء نے علاج علاج نے اس آیت سے کسی جواب دینا ہے ان کو کیونکہ ہمارے نزدیک اکثر علماء کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ میزان اور وزن ہوگا کو کی جو کا فضلا تھا کچھ نوعیت کچھ مقامات پہ ہوگا ان کا احساس نہیں ہوگا تو اس میں بھی شاید کچھ وزن مختلف مواقع پہ مختلف ان کے کاموں کے مختلف سہولیات کے مختلف طرح کے مختلف نیزام ہوں گے تو اس کے لحاظ سے ان کا بعض چیزوں کا نظام ڈالا جائے گا اور بعد چیزوں کو مطلب اس حساب سے تو آپ کا جواب ٹھیک ہے لیکن حجاب ہے نہیں دراصل اصل علماء نے اس طرح سے یہ جواب نہیں دیا جی मतलब आपके मतलब उसको ना प्रयास करना तो ठीक है लेकिन ऐसा जवाब है नहीं असल जी तो हो गया लेकिन असल जी जवाब हो गया आपका इसमें करानी आपका नाम इब्राहिम भाई ने जो जवाब दिया है وہ جواب صحیح ہے کہ فلا لوکی ملحوم یومل قیامت وزنا کا مطلب ہے ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وزن سے مراد یہاں پہ میزان والا وزن نہیں ہے بے وقاش ہوں گے یہ لوگ یعنی ان کا میزان اپنی جگہ ہوگا جو ہونا ہے لیکن ان کا وزن ان لوگوں کی میز... یہ جواب دیا علمانے کے کفار کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا یہ بات میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ کفار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قیامت کے دن کفار کی کوئی حیثیت نہیں ہے قیامت کے دن حیثیت اور اعتبار اصل میں مومنوں کا ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں کوئی وقعت نہیں ہے ان لوگوں کی بات سمجھائی ہاں ان کے سارے اعمال حما منصورہ تو یہاں پہ وہ جو ان کے اعمال نیک جنہیں یہ سمجھتے تھے وہ اعمال حمام منصورہ ہوں گے ورنہ سب نہیں جی اور بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو ایسے بھی کہا ہے کہ فلاں وزنا کا میننگ وزن ہے وہی بات جو آپ نے کہی وہ یہی ہے شاید. کہ ان کا وزن تو ہوگا لیکن وہ وزن کسی کام کا نہیں ہوگا نفع بخش نہیں ہوگا شیخ کو کتاب دے دیں کوئی دے نہیں ماشاء اللہ الائی کا قوم اللہ جلیل شیخ کو بھی دے دیجیے دی. نسر اللہ بھائی کو. رمن خست نوازین ہوں لدین خاصر کی جہن نما خالد ہوں یہ اصل کافروں اول سب پہلا تو اطلاق کافروں کے لیے ہی اصل ابتدام کافر رہے اگر یہ بات ہم ان اہل توحید کے بارے میں کہیں جن کا میزان خفیب ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ دوسرے نصوص کی وجہ سے خالدون نہیں ہیں ورنہ اولن خب تو خالدون کفار ہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاؤس پہ آتے ہیں ہاؤز کسے کہا جاتا ہے ہاؤز کیا چیز ہے کیا ہے ہاؤس پانی کا ٹینک تو ٹینک تو عام طور پہ اوپر ہوتا ہے یا مطلب زمین سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی ٹینک جو ہمارے اصطلاح میں یا تو وہ پلاسٹک کا ہو یا ہم کیا نام ہے کوئی اور لوہے کا کسی چیز کا بھی ہو کنٹینر جسے کہتے ہیں پانی کا کنٹینر جہاں یہ بات ہے اصل ہاؤز کا اطلاع زمین میں کھلے ہوئے گڑھے پر ہوتا ہے جی گڑھا ہر ایک میں شا... ہر... ہر چیز میں آ سکتا ہے کنواں بھی اس میں آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے لفظ الگ ہے ناموں کا <تصفح> وہ خاص گڑھ ہے <تصفح> <تصفح> جی جی جی جی اصل میں زمین میں خدا ہوا ایک گڑھا ہوتا ہے اور یہ جو حوض ہے اس کے اس کے بارے میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو اوساق ہیں ان, ان, ان, ان حدیثوں میں ان اوساق کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ پانی کا بہت بڑا ایک جائے اکٹھا ہونے کی جگہ پانی کی ایک بہت بڑی جگہ جہاں پر پانی اکٹھا ہوگا اور وہ قیامت کے میدان میں وہ چیز کہیں کسی جگہ پہ نصب ہوگی کہیں پر وہ ہوگا زمین میں ٹھیک ہے اور حوض دراصل نبی وسلم کے لیے اور انبیاء کے لیے تقریم کی ایک چیز ہے انبیاء کی جو عزت ہوگی اور ان کی شان بڑھے گی ان کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کی عزت اور تقریم کرنے کے لیے حوض قائم کیا گیا ہے ابھی آئے گا کہ حوض کیا صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے اور بھی انبیاء کے ساتھ حوض کے متعلق قرآن کے اندر کوئی دلیل ہے <تصفيق> آپ لوگوں کا اشتہاد ٹھیک ہے لیکن کوثر اور حوض میں فرق ہے احسنت سورہ کوثر اصل میں ایک قول کے مطابق علماء کے بعد لوگ کہتے ہیں کوثر اور حوض ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے مجھے لگتا ہے آپ اسی فریق میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ اہل علم کے فریق میں لیکن حوض اور کوثر دراصل الگ الگ چیزیں ہیں دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے لیکن حوض کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں حوض کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ احادیث سے ثابت ہے اس کی حدیثیں متواتر ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے پچاس صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں اور نہیں پچاس اور ابن حجر نے یہ نقل کیا بعض علماء سے بعض متاخر علماء سے کہ انہوں نے کسی ان عالم نے اسی صحابہ سے نقل کیا ہے یعنی ابن حضر نے اپنی کتاب میں فت الباری میں خود جو شرح میں نقل کی احادیث وہ پچاس صحابہ سے ہیں لیکن وہیں پر کہہ دیا کہ جو ہے بعض متاخر علماء نے اور بھی نقل کی ہیں جو اسی تک پہنچتی ہیں اسی صحابہ سے اسی حدیثیں نہیں اسی صحابہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے جس کے خاطی کتنے ہوں کم سے کم تین نہیں کم <سلام> سے کم چار تین سے زیادہ صحیح راجے قول کے مطابق ورنہ یہ قول جو مشہور ہے وہ یہ کہ دس ہونا چاہیے اور اس میں راجے اس لیے کہ تین تین تک تو مشہور ہوتی ہے اور تو پھر چار سے لے کے دس تک کیا ہوگا اس کا نام تو کوئی حدیث میں ہے ہی نہیں کوئی اس کا کوئی نام نہیں ہے علماء نے کوئی اس کے لیے صرف نہیں بنائی ہے تو یہ جو ہے کہ اقل تبادر جو ہے چار ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے مختلف اوقات میں تو یہاں پر صحابہ پچاس سے تو ابن حضر نقل کر رہے ہیں اور دوسرے علماء کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اسی سے نقل کی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہاؤز کی جو روایتیں ہیں وہ متواتر ہیں کثیر تعداد میں روایتیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت بہت سی روایتیں ہیں میرے خیال ہے تھوڑا سا اگر کوئی پڑھے تو تھوڑا سا تنویج ہو جائے پڑھے نسل لگائی ہاؤز کی دلیل, دلیل زور سے تھوڑا قیامت کے مواقع میں صرف یہی ایک موقف ہے موقف موقف ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں احادیث نبویہ بکثرت ہیں اور متواتر ہیں حافظ حجب نے حجز میں پچاس سے زیادہ صحابہ کی روایتوں کو اکٹھا کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض علما نے کہا ہے کہ ہاؤس کی روایات اسی صحابہ سے مروی ہے جی انہیں احادیث میں بات یہ ہے ان على, على على الحوض. میں ہاؤس پر تمہارا انتظار کرنے والا ہوں جیمبری جی. اور میرا ممبر میرے ہاؤس پر ہے جی ہاؤس کی سفار بس بس بس تو اب یہ دیکھیں آپ کیجیے جی. تو ایک دو ابھی سے ہم نوٹ کر دیے ہیں آپ نے سمایا موممبری میرا ممبر کہاں ہے ممبر آپ کا تو آپ کا ممبر ابھی کہاں ہے مدینے میں تو مسجد النبی میں جو ممبر ہے آپ کا آپ نے ممبر جہاں ہے یہیں پر حوض ہوگا اللہ بعض علماء نے کہا یہ ممبر جو ہے حوض کے پاس لے جایا جائے گا جہاں پر حوض ہوگا قیامت کے دن اور آپ وہیں پر اس پہ بیٹھیں گے تو یہ اس طرح کی کیا نام ہے لیکن اصل کیا ہے کہ آپ کا آپ کے حوض پر ہے اور حوض جو ہے کیا حوض ابھی موجود ہے کہ نہیں دلیل آپ نے کہا کہ قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ <سؤال> کو اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے غیب کے پردے ہٹا کر کے آپ کو دکھلائے گا تو آپ نے ہاں وہی بات آ رہی ہے اب حوض اور کوسر میں فرق کیا ہے حوز اور کوسر میں فرق کیا ہے حوض اور کوسر میں فرق یہ ہے کہ کوسر اصل میں ایک جنت میں ایک نہر کا نام ہے آپ نے کہا کہ میں جنت میں داخل ہوا آتے مجھا میں آیا جنت میں تو میں ایک نہر کے پاس میں دیکھا کہ اس کے دونوں جو کنارے ہیں وہاں پہ موتیوں کے گمبت بنے ہوئے ہیں مج بالکل کھلے گنبد بنے ہوئے ہیں اس پر فپو تما ربری الکوسر یہ کوثر ہے ٹھیک ہے جی جی جی وہ صفات اس کی ہے کہ اس کے جو آنیا اور اس کے جو وہ ہیں پیالے پینے کے وہ آسمان کے ہاؤس کے بارے میں بھی یہ ہے تو اور ایک تو روایت یہ ہے کہ ایک تو یہ اصل کہ ہاؤس جو ہے وہ جنت کے اندر ہے کوثر کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے لیکن ہاؤس کہاں ہے آراسات قیامت میں حشر کے میدان میں میدان نقشر میں ہے اور اس میں دو میزاب جو ہیں دو پرنالے ہاؤز کوسر کے اندر گر رہے ہیں کہاں سے کوسر سے ہاؤز میں گر رہے ہیں دو, بھی دو پرنالے کوسر سے یہ روایات سب صحیح روایات ہیں اس سلسلے میں تو یہ کیا میں ہے پتا چلا کہ ہاؤز کا اصل سر اور مین جو یمبوع جہاں سے نکل رہا ہے پانی وہ کیا ہے جنت کی نہر نہر کوسر ہے تو یہی فرق ہے حوض اور کوسر میں کہ کوسر جو حوض جو ہے وہ میدان قیامت میں ہے حضر کے میدان میں اور جنت میں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوسر اصل ہے اور یہ فرا ہے کوسر اصل ہے یعنی اصل وہی سے پانی اسی نہر سے آ رہا ہے حوض کے اندر حوض میں پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ کوسر سے آ رہا ہے جیسے منع کیا جائے گا نہیں ہاؤس کے بارے میں جب وہاں کا پانی جی ان کو پانی تو وہیں ہاؤس سے ہی نہیں ملے گا تو جنت کے پانی کہاں سے ملے گا جنت میں ہے ٹھیک ہے تو ارے بھائی یہاں جو بدعتی کا جو ذکر ہے حوض کے بارے میں اب یاد آگے کہ کن لوگوں کو بھگایا جائے گا حوض سے تو جن تو یہ ارسات قیامت میں مواقع قیامت میں جب لوگ پیاسے ہوں گے تو پانی پینے کے لیے جائیں گے کہیں پر پتا چلے گا جگہ پانی ہے چلو بھاگ کرے ہوئے جاؤ وہاں تو جب وہاں پانی پینے جائیں گے تو وہاں سے بھگا دے جائے گا ان کو تو جس وقت شدید ضرورت ہوگی جو اصل وقت ہوگا پانی پینے کے اس وقت ان کو بتا جائے گا باقی رہی بات یہ کہ وہ جہنم میں پھینکے جائیں سزائیں ہوں ان کو یا کسی کسی ایسے بدت جی کو جس کی بدت خفیف ہو اور بدت مکفرہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی یا کسی اس کی وہ اللہ کی خاص رحمت ہو جائے اور اس کو معاف کر دے وہ کسی عزر کی وجہ سے اس کی بدت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے اس سے کرے گا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کی بدت خفیب ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سے یا خود اپنے طرف رحم کر کے کیونکہ تحت ہیں یہ لوگ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشق کے تحت ہیں تو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف دے کسی بندے کو اس کے اس بھولے پن کو دیکھ کر یا اس کی جالب کو دیکھ کر یا اس کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا اس کے اجلاس کو دیکھ کر تو پھر وہ بعد کی بات ہے کہ ان لوگوں کو پھر جنگل میں جائے گا تو سر کا تو پورے جنگل میں جائیں گے وہ تو اپنی جگہ پہ سمجھے اور آخری شروع جنگل میں جائے گا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنے بڑی نعمتیں اس کو ملیں گی تو پھر یہ وہ مسئلہ تو بعد کا ہے یہ اصل جو جس وقت شدت کی آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کو پانی نہ ملے تو کیا حشر ہوگا تو یہی مسئلہ ہے اصل میں یہ جس وقت سے ان کو بگایا جائے گا کیا ہوا ہاں تو کیا ہوا ٹھیک تو ہے میں نے کہا ابھی آپ لوگوں کو دوپہر میں نے یہ بات کہی ہے کہ اب یہ حدیث ہے کہ وکل ہر گمراہی جہنم میں ہے ٹھیک یہ شریعت کے وہ رسوس ہیں جو مطلق ہیں ان کی تفسیر نہیں کی جاتی ہے اور آپ لوگ تفسیر نہ پوچھا کریں سمجھے جو بھی گمراہی ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی چھوٹی ہو یا بڑی ہو بس بنا تفصیل کے اب رہی یہ بات کہ کوئی بندہ اگر گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے تو کیا یہ بندہ جہنم میں جائے گا یا نہیں یہ مسئلہ دوسرا ہے بازن آئی اس کے اوپر ہم تقسیم کا حکم لگائیں جہنم کا فیصلہ دیش کے لیے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ضرورتیں ہیں بہت ساری شروط ہیں بہت سارے مسائل ہیں ہمیں ٹھہرنا ہوگا وہاں لیکن ہم ہر بندے کے لیے ہر وقت یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ یہ تکفیر کا فیصلہ ہے لیکن خود کو ڈرنے کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے اس نسل کو ایسے ہی رکھیں کہ کل غرب نشنار ہر گمرہ جہنم میں لے کے جائے گی اور اپنے آپ کو ڈرائیے خود کو بھی ڈریے اور دوسروں کو ڈرائیے اس سے سمجھ رہے ہیں شریعت کے نصوص کی جن میں خاص کر دھمکیاں ہیں ڈرایا گیا ہے چاہے وہ کفر کے نام سے یا زلالت کے نام سے یا جہنم کے آزاد کے نام سے ان نصوص کی تقسیر اس وقت نہ پوچھیں یا ہر وقت نہ پوچھیں صرف اس وقت اس کی تفسیر کی جائے گی جب ان منصوص کو لے کر کوئی انسان تفصیل کرنے لگ جائے یہ, یہ تفسیر کرنے کا کام غلمان ہے تبھی کیا میں بتا چکا ہوں جب خوارج اور معتزلہ نے لوگوں پر کفر کے ٹھپے لگانا شروع کیا کہ اس نے یہ کام کر دیا کتال کفرون کا تو سارے صحابہ کی تکفیر کر ڈالی جنہوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں حصہ لیا تھا کہ مسلمان سے کتال کرنا کفر ہے تو خوارج نے کہا کہ سب قابل ہو گئے لوگ حدیس کہہ رہی ہے, کہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جزا جہنم خالدن کیا اور بغازی اللہ علیہ کہہ رہا ہے قرآن تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے سب کی تفریح کر سارے صحابہ کی انہوں نے کتاب کیا ہے اور, اور ایک اور حدیث ہے کہ جو ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکلے ادھر ہر ادھر مسلمانوں میں فلقات مقل فنار تو یہ جو حدیث حدیث حضیرات اس حدیث کو لے کر کے صحابہ میں فٹ کر دیا ان خبر جو نے اب کتنا بڑا شکار پیدا ہوگا ایک طرف صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور ہارے بدر کو اسارے بیٹھ کے رضوان کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور دوسری طرف وہ جب کتار کر رہے ہیں تو ان پر جو کپڑے کا فتوا لگ رہا ہے میں آ رہی ہے تب جب یہ فتنہ شروع ہوا تب علما نے ان مصوص کی تفسیر شروع کی ورنہ اس سے پہلے تفسیر نہیں کی جاتی تھی ان مصوص کی بس ڈرانے کے لیے کافی ہیں یہ چیزیں ٹھیک <متحد> ہے <متحد> <متحد> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاؤس جو ہے کیا آپ کے پاس ہی ہے صرف یا اور نبیوں کے پاس بھی ہے آپ نے فرمایا کہ ان نلک النبی یہ روایت صحیح ہے اور میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک حوض اس کو ملے گا ہر نبی کو اور کہ انبیاء فخر کریں گے اس بات پر اور, اور دیکھیں گے کہ کس کے پاس زیادہ لوگ پانی پینے آ رہے ہیں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ پانی پلانے والا یا ای بندہ ایسا نبی ہوں کہ جس کے پاس زیادہ لوگ پینے آئے سب سے زیادہ تو یہ روایت صحیح ہے ہر نبی کا ایک حوض ہوگا قیامت کے دن کمپٹیشن ہاں بالکل انبیاء اس پر فخر کریں گے یہ تباہا یا تباہ کے معنی کو یہی ہوتا ہے فخر کرنا اور یہ دیکھنا ہے کون زیادہ ہے کون نہیں تو یہ تو وقت ہے اس وقت یہ فخر جائز ہے اس وقت کے حساب سے اور بیچارے بعض ہم بھی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا اور جن، جن، وہ اسی حساب سے جن کے جن کے امتی جن لوگوں نے ان کے ساتھ دعوت کو قبول کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی آئے گا نہیں وہ نبی جو کسی ان کے پاس وہ جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ قوم ان کے پاس آئے گی لیکن وہ کو دھسکار دے جائے جس طرح ہمارے نبی کے پاس اس امت کے منافقین یا اس امت کے مرتدین اس امت کی, کی بداتی اور ظالم و فاسق لوگ جب جائیں گے پانی پینے کے لیے تو ان کو بھگا دیا جائے گا اسی طریقے سے ان انبیاء کے پاس بھی جائیں گے تو ان کو بھگا دیا جائے گا اور اگر ایک بندہ ایمان لائے تو وہ اکیلا ہی پیے گا ٹھیک ہے آپ میرا خیال ہے کوئی بھائی جو ہیں ہاؤس uh, کی ہم نے صفات مخصن لکھ دی ہیں کوئی پڑھیں ان کو تاکہ تھوڑا سا کیا نام ہے تنویر بھی ہو جائے اور ہاؤس کی صفات کا ذکر ہو جائے ہاؤس کی سفات کیا ہے پڑھیں سرگر رنگ زور سے رنگ دودھ سے زیادہ سفید یعنی رنگ اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا بعض روایتوں میں کیا ہے کہ چاندی سے زیادہ سفید ہوگا جی دوسری ٹھنڈک برف سے زیادہ ٹھنڈا خوشبو زیادہ تیز جی چوتھا مزہ یعنی مزہ کا یعنی خوشبو کے اعتبار سے مشکل سے مشک سے زیادہ خوشبو کی تیز ہوگی مزے کے اعتبار سے مٹھاس اس میں پانی میٹھا ہی تو ہوتا ہے نا تو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کے پیالے جو ہوں گے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے جب ایک بار گا تبھی نہیں ہوگا جی اور ساتھ میں اس جنگ کے دو پرنالے گر رہے ہوں گے وہی جو نہر ایک سے آ رہے ہوں گے ٹھیک یہ مختصر سی چند سفات ہم نے بیان کر دی ہے ورنہ بہت ساری صفات ہیں آپ کے حوض کی اس کے بعد ایک مسئلہ ہاؤس کتنا بڑا ہوگا اس سلسلے میں بہت روایتیں ہیں کیونکہ جب اسی صحابہ سے روایتیں آئی ہیں تو ان روایتوں میں بہت اختلاف ہے ان میں اللہ کے وسلم نے شہروں کے نام سے شہروں کے نام سے اس کی تفسیر کی کہ شہر اعلی جو فلسطین میں یا اردو میں ایک شہر تھا ایلیہ یا اعلی شہر اعلا سے لے کر کے عدم تک بعض روایتوں میں صنع تک بعض میں بیت المقدس سے مکہ تک بہت سی روایتیں آئی ہیں تو ان روایتوں کا میں نے نقل کر دی ہیں ان کا کہنا نام جواب جواب ان کی تخلیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کئی اس طرح سے علما نے اس دی ہے پہلے پہلا قول یہ ہے علماء کا کہ آپ نے بہت سے شہروں کا نام لیا کہ فلاں شہر سے لے کے فلاں شہر تک اتنی مسافت اس کی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ شہر مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہے کثرت وسائٹ بتلانا مقصود ہے اور یہی تصویر سب سے اچھی ہے سب سے اچھا کال ہے بعض لوگوں کا کہ نہیں یہ فرق جو آ رہا ہے وہ چوڑائی اور لمبائی کے اعتبار سے آ رہا ہے تو چوڑائی اور لمبائی کے اعتبار سے صرف دو ہی کالوں میں ہو سکتا ہے دو حدیث میں ایک حدیث میں چوڑائی بانگی جائے دوسری میں لمبائی لیکن مختلف عادی سے مختلف شہروں کا ذکر ہے کہ فلاں شہر سے فلاں شہر تک تو یہ والی بات بہت کبھی نہیں ہے تیسرا قول یہ کہ اللہ کے نبی نے ان شہروں کا نام جو لیا تو ان صحابہ کے نام سے اعتبار سے لیا جو صحابہ جو, جو شہر جانا کرتے تھے یا جس علاقے کے تھے ان کو وہی والا نام لے کے بتا دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے صحابہ عرب کے لوگ تھے وہ یمن کے سارے شہروں کے نام جانتے تھے مکہ مدینہ کے اور اردن اور شام کے کیونکہ ان کی ہمیشہ یہ تجارت کے واقع وہ تھے اور ان شہروں کو جانتے تھے وہ اور جتنے بھی نام شہروں کے آئے وہ سب جانا کرتے تھے تو ایسی بات نہیں ہے تو بہتر سب سے قول یہی ہے کہ اس میں اصل شہر یا جگہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ وسعت مراد ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہوگا تو سے لوگ بظاہر یہ چیز اس میں کوئی دلیل نہیں ہے میں نے کہا آپ سے کہ ہم نے ترتیب یہ دے دی ہے لیکن حقیقت میں اس ترتیب کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ حوض سے نظام کے پہلے آئیں بعد آئیں بلکہ بلکہ جو بھگانے والی روایت دکھ رہی ہے اس میں تو اور یہ کہ ایک لمبے زمانے تک لوگ وہاں انتظار میں کھڑے رہیں گے وہ چالیس سال کا جو ذکر ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چالیس سال کی روایت ہے میں, میں پہلے غالباً بیان کر ہوں نہیں میں کہیں درس نے بیان کیا تھا میں نے کہ قیامت کے دن یہ جو روایت ہے کہ سال کی روایت تحجیز کرتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد نفق ہوگا اتنے سال کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے اصل میں بس یوں ہی استناس ہے تو ایک لمبی مقدم تک لوگ کھڑے رہیں گے پیاسے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جب کاروائی شروع ہو جائے گی تو کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی موقع پہ یہ ہوگا اس کی لیے کوئی دلیل نہیں ہے واضح طور پہ کہ یہ کس کے بعد ہے یہ سب غیر کی باتیں ہیں اور اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ لمبا وقت وہاں گزرے گا تو اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید شروع میں ہی کسی وقت ہو کیونکہ ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد ان کو پیاس لگے گے لوگوں کو تو پانی پینے کے لیے بھاگیں گے تو لیکن اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب ہوگا ترتیب میں علماء اس کو ایسے ہی نوٹ کرتے ہیں کہ میزان کے بعد پاس ہاں یہ بھی ایک فرق ہے میں بھول گیا کہ فرق حوض اور کوسر میں جو فرق ہیں وہ دو بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ حوض میدان محشر میں ہے اور کوسر جنت میں دوسرا ہے کہ کوثر اصل ہے وہاں سے پانی آتا ہے حوض میں تیسرا فرق یہ ہے کہ حوض حوض سارے نبیوں کے پاس ہے لیکن کوسر صرف ہمارے نبی کے پاس ان کیا اللہ سورہ گوسا جو آئی ہے گویا یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کی اس نہر سے لوگ پانی پیئیں گے جنت میں تو یہ آپ کے پاس خاص ہوگی منوزاد ہاؤس کن لوگوں کو حوض سے بھگایا جائے گا اس میں بھگائے جانے والے لوگ تین طرح کے ہوں گے ایک تو مرتب لوگ جو دین سے ارتداد کر گئے اور اس ارتداد میں اہل عرب کے بھی کچھ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان تھے اور مرتز ہو گئے تھے فض نئے کے بارے میں جانتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت تک آنے والے مسلمان جو اسلام پر آئے اور بعد میں کفر انہوں نے اختیار کیا یا کافر جو نیا مسلمان ہوا کچھ دنوں بعد پھر مرتد ہو گیا تو یہ مرتد لوگ جو, جو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے عرب جو اسلام لائے تھے اس سے لے کے قیامت تک جو بھی مرتد ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری قسم ہے ان لوگوں کی بدتیوں کی بدتیوں کی قسم کیونکہ اللہ حدیث مادہ کے ما تعالیٰ عبادت کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا احداث کیا اپنے دین کے اندر کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی کون سی بدعتیں ایجاد کی تو پدا لوگوں کو بھی حوض سے بھگایا جائے گا ان کو وہاں پانی پینے نہیں دیا جائے گا اللہ نے اس اس یہ تو میرے اصحاب ہیں اب اس لفظ کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بلکہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہے میرے لوگ میرے پاس آئیں گے یہ میرے ہیں یہ بندے کیونکہ آپ کسی بھی بندے کو سامر گوجا آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو تو آپ نے کیا کہا میں اپنی امت کو پہچانوں گا غرم محدلی کہ ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ اور پیر گزو کے آثار جگہوں سے چمک رہے ہوں گے تو میں قیامت کے مزہ نہیں پہچان دوں گا میری امت کہاں ہے تو جب ان لوگوں کو بھگایا جا رہا ہوگا تو جو لوگ نماز پڑھتے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے منافقین کے بھی ہاتھ چمک رہے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہوجو کرتے تھے وہ اور پہچان کے لیے اللہ کے نبی کہیں گے میرے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کہیں گے تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ کے بارے ہو گئے کچھ کے بارے کہیں گے یہ لوگ جو انہوں نے دین کو تو کہیں گے کو سے دور کر دو اس سے بلکہ ہمیں درس ملتا ہے کہ دین کے اندر اس تو بہت بڑی چیز ہے یہ بہت زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتی عام طور پہ لیکن بدائت ہمارے یہاں جو ایک عام ہے بدائت اور ویر میں بے بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے دیکھا دیکھی کرتے رہنا بدائت بہت خطرناک چیز ہے اور بدایت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے اندر ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہاں بدعت سے بچائے اور ایک اور قسم ہوگی لوگوں کی جو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت کے بعد ایسے عمرا اور حکم جو ظالم ہیں اور فاسق ہیں جبر اور ظلم کرنے والے عمرہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے آغان ہیں ایسے لوگ بھی منفاق ظلم ہوں وہ تعدیم و فص ہوں وہ افساد ہوں اللہ ایسے لوگ جن کا ظلم بہت زیادہ ہو زمین میں ایسے لوگ جن کا فسق بہت زیادہ ہو زمین میں ایسے لوگ جن کی جن کیرکشی بہت زیادہ ہو زمین میں ایسے لوگ بھی قیامت کے دن ہاؤز سے دور کے جائیں گے یہ روایت بھی صحیح ہے ہاؤز پہ آنے والے لوگوں میں کچھ لوگوں کو فضیلت حاصل ہوگی کچھ دوسرے لوگوں پر اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے کون لوگ آئیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہاؤس پہ جو لوگ آئیں گے اب کرونا سے گرو گرا لے فقیر مہاجر لوگ فقیر کے ایسے فقیر جن کے سر رہا کرتے تھے جن کے کپڑے گندے ہوا کرتے تھے کپڑے زیادہ ہوتے نہیں تھے کہ بچہ بے بدل سکیں اللہ علیہ وہ لوگ جو اچھی نعمت ناز و نعمت پلنے والی عورتوں سے شادی کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے تھے جن کو ایسے ایسی عورتوں کے رشتے جن کے دھتکار دے جاتے تھے کہ یہ تم لوگ بہت گھٹیا اور بہت ہی ویسے لوگ ہو ہلکے لوگ ہو اور وہ لوگ جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے تھے جن کو دروازوں سے دھتکار دے جاتا تھا کوئی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا ایسے لوگ یہ فقراء مہاجرین کی ہی صفات ہیں بلکہ جب یہ روایتیں سنی بعض صحابہ نے ہے تو امر نے یہ جب سنی رضی اللہ انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے تو بڑی بہت نعمتوں میں زندگی گزاری رونے لگ گئے اپنا محاسبہ کیا کہ پھر ہم تو ایسے لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے حوض اوسر پہ اہل یمن کی بھی فضیلت ہوگی اللہ نے وَإنِّي لَبِعُقْرِ حَوضی یمن میں اپنے حوض کے پاس لوگوں کو بھگا رہا ہوں گا اہل یمن کے لیے کہ ہٹو اہل یمن کو آنے دو اہل یمن کے چھڑی ہوگی اس چھڑی سے میں ماروں گا اس طرح کے وہ ان کے اوپر بہ پڑے گا وہ پانی ان کے اوپر کھل کے بہ پڑے گا اور وہ پانی پینا شروع کر دیں گے اس میں امام نووی فرماتے ہیں اس کی اس کی شرح میں کہ اہل یمن پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل یمن جو یمن سے آئے وہ بھی اور انسار بھی اہل یمن ہیں انسار بھی اپنی اصل میں اوسو و بھی اپنی اصول میں اپنی اپنی مین جو ان کی جڑیں ان کی لینیز چلی آ رہی ہے وہاں سے وہ لوگ اپنے خاندان میں کہاں کے ہیں یمن سے ہیں تو پھر حید امام نوی فرماتے ہیں جس طرح ان لوگوں نے اپنے دین اللہ کے نبی کی مدد کی اور سب کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا اور دین کے لیے سبقت کی اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی ان کو ان کی سبقت کا عجر اللہ کے حکم سے وہاں دیں گے کہ ان کے لیے سارے لوگوں کو ہٹائیں گے اور ان کو پہلے پانی پلایا جائے گا تو اس میں صرف اہل یمن نہیں بلکہ انصار بھی اس میں شامل ہیں تو یہ فضیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے کہ ہٹو یہاں سے انہیں آنے دو میں ورنہ سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے اس روایت کی روشنی میں جی نہیں تو اب اہل یمن کا لفظ عام ہے احسن لفظ عام ہے اور ہر وہ شخص یمن کا وہ مومن جو خالص مومن ہوگا اس کے لیے یہ چیز فضیلت ثابت ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب اور صحابہ میں سے کون سی دلی یہ میں نے بتایا نا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے شیخ یہ میں نے نقل کی ہے اس میں ذکر موجود ہے ٹائم کیا وہ شیخ ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا اب یہ ہاؤز کا وہی بات یہ ہے کہ آپ یہ ترتیب بالکل بھی نہ سمجھیں کہ اعتقاد میں کہ شیخ نے ایسے پڑھا دیا ہے تو ترتیب قیامت کی کتنے ایسی ہوگی میں نے شروع میں کہا ہے کہ ان کی ترتیب کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ ملے تو پھر سوچے اللہ تعالی تمام لوگوں کو ہمیں حوضے کس طرح پہ اکٹھا کریں اس کے بعد اب یہ سارے کام ہو جانے کے بعد چاہے ان کی ترتیب کچھ بھی ہو حساب کتاب ہو جانے کے بعد میزان ہو جانے کے بعد حوض پہ ورود ہو جانے ایک مس میں نوٹ کیا ہے اس میں مذخرے میں کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں یہ بات تو نہیں نوٹ کی دعا والی کچھ لوگ دعا کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کا پانی پلا ہے کہ نہیں خاص عربی میں عرب اہل عرب علماء بعض اوقات اس میں جذبات میں آ کر کے اس طرح کی دعا کر دیتے ہیں تو دوسرے علماء جو ہیں اس میں اے, یہ تاکید کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ کیا آپ یہ بتلائیے کیا حوض پر پانی نبی اسلم پلائیں گے لمبی بھائی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نظر اپنے ہاتھ سے کسی کو پانی پلائیں گے ٹھیک کوئی دلیل نہیں یہ روایت صحیح ہے میرے دل علم میں نہیں ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو تو یہ ان کی خصوصیت ہوگی ورنہ عموم کی بات ہو رہی ہے کہ عام مومنوں کے لیے آپ نے یہ بلکہ بھی روایت گزرا لیبر کے لیے میں ماروں گا تو پانی بہ پڑے گا ان کی طرف کو لیکن میں اس روایت کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں کیونکہ آ ذریب و بےآسایا میں اپنے آسا سے ماروں گا لیکن یہی روایت دوسرے طریقے سے جو آئی اس میں آج ریب و کا لفظ آیا ہوا ہے یعنی یہاں مارنے سے مراد آپ نے سمجھا ہوگا کہ آپ حوض پر ماریں گے تاکہ پانی ان پہ آئے ہے کہ نہیں کیونکہ یہ لفظ اتنا سادہ سا ہے لیکن یہی لفظ کی شرح تفسیر دوسری روایت سے ہو رہی ہے اس میں مسلم احمد روایت ہے کہ جو ہے آز میں لوگوں کو ماروں گا ڈنڈے ہٹو ہٹو ڈنڈے سے لگاؤں گا سمجھ لے کہ نہیں تو اس لیے مارنے کا ذکر اگر ہم یہ روایت صرف اتنی ہی ہوتی تو, تو ہوتا کہ گویا یہ بھی آپ نے ہی پانی پلایا کہ آپ نے ہوس پہ مارا تھا کہ ان کے پاس آئے تو یہ آپ کا پانی پلانا کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے عمومی طور پہ شیخ نے جو روایت پیش کی مجھے علم نہیں اس کا ہو سکتا ہے اسی روایت ہو تو وہ حید عثمان کے ساتھ خاص مانی جائے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ عموم امت کے لیے کوئی پلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدد و نجوم کے ساتھ جو اس کے پیاروں کی تعداد بتلائی گئی ہے یا اسی طریقے سے اس کی جو بہت لمبی وسعت اور بہت وسیع اور عریض جو ہاؤس بنایا گیا ہے کس لیے یہ دو چیزیں اس بات کے دلیل ہیں کہ इसके ताकि हर इंसान आए तो किसी को इंतजार ना करना पड़े फौरन अपना प्याला उठाए और जो है पानी पी ले फौरन वाज तो ज्यादा प्याले इसलिए रखे गए हैं कि हर इंसान प्याला अपना लेकर पी ले और ज्यादा बड़ा भी इसीलिए बनाया गया है ताकि कहीं जो भी जहां हो वहां पर वो क्या नाम है उसको मौका मिले और वहां से पानी लेकर पी ले بات آئی. ورنہ اگر اللہ کے رسم کے ہاتھ سے پانی پلانے والی بات ہو تو ایسا یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے وہی بات کے شراک پہ سے جب گزریں گے تو آپ ہی پہنچیں گے اتنا لمبا اور بعد لوگوں کو مہینے مہینے لگ جائیں گے بعد لوگوں کو تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو پلا سکتا ہے لیکن ظاہری طور پہ جو سفات ہاؤس ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں لوگ خود سے پانی پیئیں گے اور چونکہ اللہ کے ہاتھ سے پلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے اتنا کہنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ہاں انسان اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ شرف نصیب کر کے دے نبی کے ہاتھ سے پانی پیوں تو دعا بتاؤ اس کے ایک اس کے کر سکتا ہے یعنی لیکن یہ کوئی اس میں اتقار نہ کرے کہ آپ پلائیں گے اپنے ہاتھ سے کچھ لوگوں کو ویسے عموماً تو اللہ نے انہیں بنا دے کیونکہ آپ کی طرف سے پلانے کا کوئی اس میں ذکر ہے نہیں عموم امت کے لیے سرات کے بارے میں سرات کہتے ہیں راستے کو واضح طریق کو اس کو عربی زبان میں سرات کا لفظ راستے اور طریق کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو اصطلاح شرعی ہے اس میں یہ وہ یہ راستہ جو ہے اصل میں ایک پل کی شکل میں ہے ایک جسر کی شکل میں ہے وہ ایسا جسر جو کہ جہنم کی پیٹھ پر یا جہنم کے اوپر اس کو وضع کیا گیا ہے رکھا گیا ہے تاکہ اس پر سے چل کر کے جنت کی طرف جایا جائے یہ وہ راستہ ہے یہ وہ طریق ہے وہ یہ پل ہے یہ وہ جسر ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور جنت تک پہنچانے جنت تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر سراہد سے تو نہیں ہے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے کہ وارد ہوا رب کے حق مقدیہ اس سے علما نے سردال کیا ہے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی شخص مگر اس جہنم کے اوپر آئے گا جہنم میں وارد ہوگا اس وارد ہونے کا ترجمہ کچھ لوگ کہتے ہیں داخل ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ دونوں میں نکل ہوتا کہ کسی چیز میں داخل ہونا یا کسی چیز کے پاس آنا تو لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے علماء نے کہا ہے کہ نہیں ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا لیکن مگر اس کے پاس اس پر وارد ہوگا تو وارد کا میننگ ہے داخل ہونا ایک میننگ داخل ہونا تو اس معنی کے اعتبار سے ہر امت, امت کا ہر بندہ داخل ہوگا جہنم میں تو جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ امت کا ہر بندہ مومن اور غیرمن جہنم میں داخل ہوگا تو اس میں پھر کیا نام ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ داخل ہونے کے بعد اہل ایمان جہاں پہ جہنم میں جائیں گے تو وہ آگ یا عذاب کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ بستر کیونکہ لنگت کان علی رب کا حتم مقدیا تمہارے رب نے اس کا یقینی اور وجوبی فیصلہ کر دیا ہے یہ تو لیکن دوسرا میں کہتے ہیں کہ نہیں اس میں داخل ہونا اس کا میننگ لینا صحیح نہیں ہے بلکہ وردہ کے مان کسی چیز کے قریب آنا کسی کے پاس جھانکنا اشرف علیہ ورادہ آلے میں اشرف آلے کسی کسی چیز کے پاس آنا قرآن تو کیا وہ مدین کے سے پانی کے اندر جہاں پر وہ عورتیں پانی پلا رہی تھی تو ہوا کا تو یہ ورادہ سے مراد کسی چیز کے پاس آنا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا نام ہے اسے اعتبار سے میننگ لیا ہے کہ اس سے مراد ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ بھی ہے ایک حقیقت میں جہنم کے میں ہی آنے والی بات ہوئی تو یہی میننگ ہے اس آیت کا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو جہنم سے نہ گزرے اس کا میننگ ہمارے اردو میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ تم میں سے ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے مومن اور غیر مومن انبیاء بھی گزریں گے اور وہ گزر کہاں سے ہوگا کل سراج کے راستے سے تو اس آیت سے علماء نے یہ دلیل لی کہ قرآن میں کل کا ذکر ہے برود کے لفظ کے ذریعے پولیس راج کی بھی کچھ سفات آئی ہوئی ہے ذرا سفات بیان کریں تو کیا ہے پولیس رات کی سفات ہم نے کچھ بیان है اس کے اندر کچھ کیسا ہے پلس راجدہ ہاں بڑے بڑے آپ پڑھیں کیا نام ہے آپ کا ہو جائے تھا جی زیادہ باریک بال سے زیادہ باریکار سے بہت زیادہ پھسلنے والا بہت زیادہ پھسلنے والا پھسلن ہے اس میں جیڈے لگے ہیں کنٹے کیسے کہتے ایسا اینکر کی ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ جی جو لوگوں کو آج گناہوں کے مطابق کھینچ لے گی اور جہنم میں ایک دن جیس رات پر اندھیرا ہوگا اندھیرا،, اندھیرا ہوگا لوگوں کو ان کے ایمان کے, کے لحاظ سے روشنی دی جائے گی اور اس کے سہارے گزرے گی جیس پر دراصل اندھیرا ہوگا اور وہ پولیس پر سے گزریں گے تو اہل ایمان کو نور دیا نور اُم نے صاحب خان میں کہا گیا اہل ایمان کو نور دیا جائے گا اور وہاں منافقین کو بھی نور دیا جائے گا لیکن ان کا نور اچانک بجھ جائے گا ان کا نور بجھ جائے گا اور پھر وہ لوگ اسی میں چلتے ہی جہنم میں اس میں سے گر جائیں گے ٹھیک ہے تو اہل ایمان میں جو نور ملے گا وہ اس نور کی روشنی کے ذریعے پل رات پر سے گزریں گے اور وہی بات کے لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کی ان کی سرعت ہوگی تیز رفتاری ہوگی اور وہ اس پر سے گزریں گے ایک مسئلہ یہاں یہ کیا وہ اس بات سوال پھر آیا کہ کیا کفار سراعت پر سے گزریں گے کیا کفار پل سرات پر سے گزریں گے دلی ویسے جی اور یہ جہنم کے اوپر جانے کے لیے پل بنایا گیا جنت میں جانے کے لیے تو ان کا تو جنت جانے کو تصور ہی نہیں ہے لیکن ہم اس میں جواب میں تفصیل کریں گے تھوڑی سی کہ اس سوال میں جو کفار کا لفظ ہے اگر کفار سے مراد اصلی کافر ہے جو کہ عام طور پہ کھلم کھلا کافر ہوا کرتا ہے مشرق اور کافر تو ایسے لوگ پولیس رات پر سے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی حساب کتاب ہو چکا کہ جہنم ان کے لیے طے ہو چکی کیونکہ پل پہ جانے کی بات اصل میں کیا ہے تھوڑی سی امید ہے اس میں کہ شاید میں گزر کے جنت رت چلا جاؤں سمجھے گا نہیں تو اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے ڈائریکٹ جہنم میں پھینکا جائے گا ان کو لیکن جو منافقین ہیں وہ بھی کفار ہیں حقیقت میں منافقین بھی حقیقت میں کفار ہیں تو منافقین کو پل سے آپ پیسے گزرنے دیا جائے گا لیکن وہ لوگ ان کا نور جائے گا اور وہ اپنے گنا گوے سے اپنے سر کے بالوں اور پیروں کے بل بلام سے جہنم کے اندر گر جائیں گے یا ان کو وہ کنڈے کھینچ کے ان کو پھینک دیں گے جہنم کے اندر بھائی تو علماء نے کہا ہے کہ اس سوال میں جو لفظ کفار ہو رہا ہے کیا کفار پولیس رات پر سے گزریں گے اس کی تفصیل کی جائے گی پہلے جی عام کفار جو ہیں وہ جہنم پہ وہ پولیس رات سے نہیں گزریں گے لیکن جو منافقین ہے وہ بھی حقیقت میں قفار ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن منافقین اس پہ نیچے گر جائیں گے اور مومن جو ہےکڑے آنکڑے جو ہے, آکڑے, آکڑے, جو ہے، پر پر وہ, وہ آکڑے یا کنڈے جو لگے ہوئے ہیں جہنم میں وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے جیسے کہ چاول سے پھینکے اٹھا اٹھا کے ٹھیک ہے تو یہ وہی ہے کہ کسی بندے کو فورن گفاؤ اٹھا کے پھینک دیں گے کسی بند کچھ دیر بال کھا کے پھینکیں گے یہ اپنے اپنے احمد کے اعتبار سے کچھ لوگ بےچارے بڑا زخمی ہوتے ہوتے جائیں گے ابھی آئے گا کہ گزرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا یہ بات آئے گی کچھ لوگ زخمی ہوں گے ان کنڈوں سے بھی لیکن ان کو پھینکیں گے نہیں وہ کہ لگے ہیں اس کے بل کے حدیث بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ہے رات کے دونوں سائڈوں میں امانت اور رحم بھی کھڑی ہو جائے گی رحم اور امانت دونوں کھڑی ہو جائیں گی اور وہ یا تو کچھ لوگوں کی طرف سے حجت کریں گی اور اللہ سے سفارش کریں گی اور یا پھر ان کے لیے ان کے خلاف اللہ تعالی سے یہ اپیل کریں گی کہ اللہ اس کو گرا دے لا. یہ بھی صحیح ہے تو یہ جو ہے اسی طریقے سے اب مسئلہ آتا مومنوں کے گزرنے کا مسئلہ یہ میں بار میں تھوڑی دیر بار واضح کروں گا کورونا والی بار آئے گی مومنوں کے گزرنے کا جو مسئلہ ہے کہ مومن کیسے گزریں گے تو مومنوں گزرنے کی عام طور پر دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ مومنوں کو روشنی کا اور اندھیرے کا اعتبار کہ کچھ لوگ تو روشنی میں ہوں گے کچھ لوگ में میں ہوں گے یعنی ان میں مومنوں ساتھ چونکہ منافقین بھی ہوں گے تو ان کا نور بدھ جائے گا اور مومن لوگ جو ہیں وہ نور کے ساتھ جائیں گے اور وہ بھی نور کی تیزی اور ہلکا پن بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا ٹھیک <تصفح> ہے اور دوسری چیز یہ دوسری سچویشن ہے مومنوں کی گزرنے کی رفتار کہ کس طرح سے وہ لوگ گزریں گے تو ہریس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آنکھ کے پلک چھپکنے کی جو دیر ہوتی ہے پلک نیچے آ اوپر دے جاتی ہے اس تیزی سے کچھ لوگ گزر جائیں گے کچھ لوگ گزرے کل برف برف کے ذریعے برف کی تیزی کے اعتبار سے کچھ لوگ گزرے ہیں کرنی ہوا کی تیزی کے اعتبار سے کچھ لوگ عجاب الخیل بڑھیا بہترین تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار کے اعتبار سے دور کر کے پہنچ, گزر جائیں گے اس پر سے وہ بعضوں کا مرنے پیر کچھ لوگ پرندے کی کے اڑنے کی رفتار کے اعتبار پر سے گزر کے گے و بعض ان کا عجابی الرکاب کچھ لوگ بہترین دوڑنے والے اونٹوں کی رفتار کے اعتبار سے دوڑیں گے و بعض ان کا شد الرجال اور کچھ لوگ دنیا میں جیسے آدمی اور مرد لوگ جس طرح دوڑتے ہیں انسان کی اپنی جو دوڑ ہے اس دوڑ کے اس طرح سے دوڑ کے لوگ کچھ لوگ گزر جائیں گے یعنی اس رفتار سے ورنہ آدمی کی رفتار گھوڑے سے تیز نہیں ہے تو اسی طرح انسان کی جو اپنی دوڑ کی رفتار ہے اس رفتار سے گزریں گے کچھ کچھ لوگ کا مشرق جال پیدل چلنے والی رفتار سے گزریں گے جیسے پیدل چلتا ہے انسان وہ بعض یا اور کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جائیں گے گھٹنوں کے بل گر گرتے پڑتے جائیں گے وہ بعض یو صحب بعض بادا کے بس رہی کے بعض لوگ جو ہیں اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے گھسٹتے بڑی مشکل سے اس کو پار کرتے ہوئے جائیں گے اب یہ سب مختلف کیٹیگریاں ہوں گی اپنے اپنے احمال کے حساب سے ہر انسان کا حال وہاں پہ ہو رہا ہوگا اور اس میں کیا نام ہے لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے جو لوگ نیک اور صالح ہوں گے اور جو جن جن فوراً فرنڈ گزر جائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی جن کی جن کی نیکیاں جن کی نیکیاں زیادہ تو ہوں گی نہیں ان کے پاس گناہ بھی ہوں گے اب یہاں پہ ایک جواب اور مل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سوال آیا تھا کہ جن لوگوں کی پاس جیسے کسی کے پاس سو نیکیاں ایک سو ایک نیکیاں اور سو گناہ ہو تو کیا اس سو بنا اس گناہ سے کی نیکی پہ اثر پڑے گا تو ہم نے وہاں جواب دیا تھا کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کو جو اثر پڑے گا اور اس کے درجات میں کمی ہوگی لیکن یہاں پہ ہم اس بات سے کہہ سکتے ہیں ابھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ نکلنے وہاں پہنچنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا تو نتیجہ جو یہ نکلے گا وہ یہ کہ کچھ لوگ تو نجات پا جائیں گے بغیر کسی مصیبت اور مشقت کے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسموں پر بہت زخم لگے ہوں گے لیکن نکل پڑ پہنچ, پہنچ چکے ہوں گے اور تیسرے وہ جو پہنچیں گے نہیں بلکہ نیچے گر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو جہاں تو پولیس رات سے گزرنے گزرنے والوں کی تین حالتیں ہوں گی نتیجے کے اعتبار سے ایک تو وہ جو بالکل بلا کسی مشقت کے گزر کے پہنچ گئے فائنل اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی دوسرے وہ جن کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوں گی ان کے جسم پہ خراشیں لگی ہوئی ہوں گی اور بہت زیادہ زخم لگے ہوئے ہوں گے لیکن گرتے پڑتے گرتے پڑتے آخر کار وہ پہنچ چکے ہوں گے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پولیس پار کر چکے ہوں گے اور زخم لگ گئے ہیں تو یہ زخم کیوں لگے ان کو انہیں گناوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے پاس تھے لیکن ان کی نیکی ایک زیادہ تھی کچھ زیادہ تھی جن کی وجہ سے ان کو پار ہو جانے کا موقع مل گیا اور آخر مجاد پانے کا موقع مل گیا تو یہی نہیں گناہوں کا اثر ہوگا جو اس کے پاس گنا ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اس پہ خراشیں اور زخم لگیں گے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس میں نہیں نکل پائیں گے اور نیچے گر جائیں گے ان میں منافقین بھی ہوں گے اور کچھ ایسے حوصل واحدین بھی ہوں گے جو دنیا میں توحید پر تو تھے شرک سے تو بچے تھے لیکن گناہوں سے بچے ہوئے نہیں تھے ان میں بدتی بھی ہوں گے یہ لوگ بھی اسی میں شمار ہوں گے جو ان پر سے گزریں گے اور نیچے گر جائیں گے ان بدتیوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ جن کا کوئی عذر ان کا قبول نہیں کرے گا اور ان کو ان کو معاف جن کو نہیں کرے گا کیونکہ سارے کے بارے ہمارا کیا عقیدہ ہے قیامت کے اعتبار سے کل واحدہ کا مطلب کیا ہے کہ سب کفار نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ گنہگار ہیں مسلمان ہیں گنہگار ہیں عموماً ورنہ ان میں سے بعض لوگ کفار بھی ہوں گے اپنے اپنے, اپنے حساب سے لیکن عمومی طور پہ یہ لوگ کفار نہیں ہیں بلکہ یہ یہ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کا حتل رہیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف نہ کریں ان بدستیوں کو اور ان کو سب کو سزا دے اور معاف کرنے والی بات اصاب قوائر کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی تو یہ لوگ جو ہیں کیا نام ہے پولیس سال پیسے گزریں گے تو ایسے لوگوں کو جن کے پاس نیکیاں کم ہوں گی یا ان کی بگتے اور ان کے گناہ بہت سخت ہوں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حالت ہوگی کہ کچھ لوگ اس میں نیچے گر جائیں گے جی شبہ سب مرد اور سب اب وہ لوگ میں یہ سب سے پہلے کون سب سے پہلے سب سے پہلے جو امت جو امت گزرے گی وہ امت محمدیہ ہوگی کیونکہ امت محمدیہ قیامت کے دن ساری چیزوں میں سب سے آگے رہے گی سارے مسائل میں سب سے آگے رہے گی جی بالکل سبروں سا جو ہیں اس میں جنات اور انسان دونوں اس بات کے مطلف ہیں اللہ کے یہاں ان کو بھی کہنا میں اس کا عجر ہونا ہے تو وہ بھی اس چیز میں شامل رہیں گے کتنے بار سب احمال احمد کے اعتبار سے جنت مشاکل سے گھیر گئی ہے شیخ بھی یہی بات ابھی آپ انشاءاللہ شاء آئے گا وہ ذکر کے اصل کامیابی جنت جہنم سے بچنے کے اللہ نے فرمایا عَنِ النَّارِ الْجنب دیکھیں یہاں پہ جہنم سے بچا لیا گیا پہلے کہا گیا ہے کیونکہ جہنم سے پہلے گزرے گا وہ جنگم کے اوپر سے تو جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا وہ اود خل اور جنت راسل فقط فاض وہ بھی کامیاب ہے تو اور جنت تک پہنچنے کے لیے بہت ساری مشقتوں سے جو گزریں گے جو لوگ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس گناہ تھے اور جو ابھی پورے طور پہ کھڑے نہیں تھے کہ ان کو فوراً قلم ہے بسر وہاں پہنچا دیا جاتا تو یہ وہ لوگ جو اپنی سزائیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ یہی وہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ قیامت کے میدان میں کچھ ایسی مشقتیں ہوں گی قیامت کے ان احوال اور دھولناکیوں میں جن کی وجہ سے ان کی تقسیریں سیاد ہوں یہی وہ تقسیم سیاح کا کی مثال ہے کہ ان کو زخم لگیں گے تو ان کے بعد پھر یہ ان کے گناہوں کے ساتھ لگ جانے کے بعد پھر وہ جنت میں جانے کے لائق بنے گے تو پر مرہم کٹتی ہوگی اللہ بہتر جانے کے وہ نکلنے کو ہوتا ٹھیک ہو جائے یا ہوتا کنترے پہ کچھ ٹھہریں گے ان دنوں ان کا زخم ٹھیک ہو جائے اور انبیاء اس وقت انبیاء کی زبان پہ اللہ مسلم سلم کا نعرہ ہوگا کہ اے اللہ دیکھیں امبیا کی رحمت اور امبیا بن معوف الرحیم کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی جو ہیں مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والے اور بہت ہی محبت کرنے والے اور رعوف ہیں کہ آپ اور اسی طرح سارے انبیاء ان گزرنے والوں کو دیکھ کر کے کہیں گے اللہ مسلم اے اللہ حفاظت کرنا اللہ حفاظت کرنا تو یہ سارے انبیاء کا نعرہ ہوگا اور اس وقت دوسرے لوگ سب خاموش ہوں گے کوئی وہاں بولے گا نہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے ایک بندہ گزر کے جا رہا ہوگا ارے بات میں آتا ہے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا اور زخموں سے بالکل چور چور ہوگا وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں کر دیا مجھے اتنی بڑی مصیبت کو ڈال دیا تو اللہ گا کہ, کہ یہ تو نے خود ہی ایسے اعمال کیے تھے جن کی بنا پہ تو اس, اس حالت تک پہنچا ہے سمجھ لے کہ نہیں تو ایسے بھی جی جی من منسلا کا طریقہ علم میں اللہ حبی طریقہ نل جن نہیں, نہیں اس سے مراد یہ سراب کل سراب کا راستہ نہیں بلکہ ظاہر سی بات ہے کو علم ای... حاصل کرنے کا راستہ تو دنیا میں نہ اختیار کرتا ہے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے اس کے عمل کے لیے اس کے علم کے لیے اس کی اس کی سوچ میں اس کے عقیدے میں اس کے بہیویئر میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ جنت کے راستے پہ ہی رہتا ہے وہ بندہ پھر اس کا سلوک اچھا رہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک رہتا ہے علم سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تو یہ اس کا ایک راستہ ہے جو اس کو جنت تک لے جاتا ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں یہ کس نے سے پتر بھئی مشرک آپ سنیے مشرک اور کافر اور منافق یہ تین جو اصطلاح ہیں مشرک کسے کہتے ہیں یا شرک کیا چیز ہے کفر کے اعتبار سے شرک اور کفر میں کیا تعلق ہے آپس میں شرک ایک نوع اور ایک قسم یا ایک حصہ ہے ایک جز ہے کفر کا کفر بہت بڑی چیز ہے کفر کے اندر بہت سارے بہت سی چیزیں آتی ہیں بہت سارے اس کے اجزاء ہیں بہت سے شعبے ہیں اس کے ان شعبوں میں سے ایک شعبہ شرک ہے باسنج اب یہ شرک چاہے ہماری امت کے مسلمان اسلام ہوں یا وہ شرک کرنے والے دوسرے کفار ہوں شرک شرک ہی ہے شرک جو ہے شرک شرک ہی ہے چاہے وہ کرنے والا ایک اصلی کافر ہو یا اسے کرنے والا وہ بندہ جو بظاہر اسلام, اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ مکمل طور پر شرک کرتا ہے سر ہی کھلا ہوا تو شرک شرک ہی ہے تو مشرق جو ہے کافر سے چھوٹا ہے اس اعتبار سے کہ کافر بہت سی چیزوں کے ساتھ کافر ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسی لیے علم کہتا ہیں کہ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے مان لیجیے نوزب اللہ کوئی بندہ اللہ اس کے اصول کی توہین کرے گالیاں دے قرآن کی توہین کرے اس کو خیرون مان کر چلے یہ کفر ہے یہ شرک نہیں ہے باسمیائی یا نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرے نبی کے ساتھ بےحودگی اور گستاخی کرے تو یہ کفر ہے یہ شرک نہیں ہے لیکن سجدہ کرنا غیر اللہ کو غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا یا کسی بھی طرح کی عبادت غیر اللہ کے ساتھ خاص کرنا نظر نیاز ہے یا دل کے اندر محبت ہے غیر اللہ کی اللہ کی طرح محبت یا غیر اللہ کا خوف اللہ کی طرح خوف اس طرح کی تمام عبادتیں یا غیر اللہ پہ توکل کرنا غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے کسی طرح کی بھی ایسی چیز مانگنا جو, جو اللہ کی کو کوئی نہیں دے سکتا یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں بات تو کفر اور بھی ہوتا ہے تو شرک کفر کا ایک حصہ ہے اب بات یہ آئی کہ, کہ ہر مشرک کافر ہے ہر کافر مشرک نہیں تو اور کفر بڑی چیز ہے شرک سے اپنے اپنے حجم کے اعتبار سے ورنہ دونوں کا ٹھکانا جاننا بھی ہے لیکن کفار کے بارے میں کفار کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ المنافقین نے کیا کہا منافقین در کے منافق جو ہے وہ در کے اسفل میں ہے جہنم کے آخری درک اور آخری درجے میں ہے آخری کنڈے میں ہے کہ ورنہ کفار جو ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہوں گے بات انجائی تو یہ کہنا کہ ہماری امت کا کوئی مشرق اگر جو ظاہر طور اسلام اسلام میں ہو اور شرک کرتا ہو وہ منافق سے بدتر ہیں یہ بات اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اب کوئی اگر یہ کہیں یہ منافق ہیں تو منافق نہیں کہیں گے ہم ان لوگوں کو ایسے لوگوں ہم منافق نہیں کہیں گے تو, تو منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو دل کے اندر کفر کو چھپا کے رکھے اور کفر سے محبت رکھے اور اسلام سے دست رکھے دل میں لیکن ظاہر طور پر اسلام دکھلاتا پھرے ایمان دکھلاتا پھرے اور نماز روزہ کرتا پھرے جہاد میں بھی جاتا ہے منافق اللہ نے کے مزمانے منافق جہاد میں بھی گئے تو منافق جو ہے اصل تعریف کے اعتبار سے وہ ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر اس کے اسلام ہو لیکن یہ لوگ یہ لوگ اصل کے اعتبار سے مسلمان ہیں اپنی اصل میں کرا پڑھنے والے مسلمان ہیں لیکن جو انسان شرک کر بیٹھتا ہے جو خیر اللہ سے عبادتیں مانگ بیٹھتا کر بیٹھتا اور, اور کچھ مانگ بیٹھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے باسنجائی وہ مشرک ہے تو وہ, وہ منافق سے بدتر نہیں ہے ٹھیک اب میں نے جیسا کہ کہا کہ سرات پر سے گزرنے کا نتیجہ تین طرح میں تین میں سے ایک تین تین تین, تین چیزیں ہوں, تین حالتیں ہوں گی جن میں سے دو اچھی ہیں اور ایک جو ہے خراب ہے پہلی یہ کہ کچھ لوگ بالکل بغیر کسی پریشانی کے نجات پا کے باہر ناجن ناجن کے نجات پا جانے والا اور دوسرا جس, وہ انسان جس کو جس کو مقدوس یا مخدوش کے الفاظ میں استعمال کیا گیا کہ وہ اس کو زخم لگ جائیں گے لیکن وہ نجات پا جائے گا اور تیسرا وہ جو جہنم میں گر پڑے گا جب لوگ سرات پر سے گزر جائیں گے اور جو لوگ نجات پا جائیں گے وہ لوگ سرات پر سے گزر کے اللہ کی تعریف کریں گے شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا اللہ شکر ہے جی بس یہ میں سرات خطرہ پورا کروں دو تین منٹ میں انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد ٹائم کتنا بچا تھا آزان میں چلو ٹھیک ہے اس کو پورا کر کے ٹائم کیا نام ہے تھوڑا وقفہ لے لینا تو وہ لوگ تعریف کریں گے کہ الحمد للہ اللہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں تجھ سے جہنم کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ نے جس نے ہمیں تجھ سے نجات دی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں تجھے دکھا دے کہ بعد ہماری نظروں کے سامنے دکھا دینے کے بعد نجات دی اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی باسنائی اس کے بعد سندرہ کا ذکر ہے انترا کہتے ہیں انترا معنی بھی عربی میں پل ہی ہوتا ہے جسر معنی پل بھی ہوتا ہے دونوں لفظ عربی زبان میں ایک ہی کے لیے ہوتے ہیں پل کے لیے لیکن یہاں پہ استعمال کیا گیا لفظ کنترا اور وہ ہے لفظ جسر یا کہیں شراط کہا گیا اس کنترے کو شراط کہا گیا ہے اس والے راستے کو جو پل پہ ہے کنترا کہا جاتا ہے ایسا پل جو سراج سے گزرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہوگا اب کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کنترا یا پل ہوگا وہ صراط جہاں ختم ہو رہا ہوگا وہیں پر تھوڑا سا اور بڑھا ہوا حصہ ہوگا لیکن صراط جہنم کی کنارے سے لے کے اور دور تک ہوگا صراط جو ہے ختم ہو کے تھوڑا بڑھے گا لیکن ابھی وہاں جنت نہیں آئی ہے جنت کے درمیان کچھ جگہ ایسی ہے جنت اور جہنم کے درمیان جہاں پہ یہ جسر ہوگا اور اس جسر پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا روکا جائے گا سارے مزاق پانے والے مومنین وہاں پہنچیں گے اور وہاں پر روک کر کے ان کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں تھیں مظالم تھے ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کے حقوق تھے لیکن یہ ایسے حقوق نہیں تھے ایسے ظلم نہیں تھے کہ جن ظلموں کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے بات سنجھائی ایسے ظلم نہیں تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے بلکہ وہ چھوٹے موٹے چیزیں تھیں جن, جن, جن, جن کی وجہ سے اب والی بات بھی یہاں جواب بن رہی ہے اس والے سوال کا جس میں تھا کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں جیسے ایک سو ایک نیکیاں اور سو گناہ ہوں تو ان کی گناہوں کا اثر ہوگا کہ نہیں اثر ہوگا ایک اثر تو یہ ہوگا کہ وہ زخمی ہو جائیں گے پل پہ اور دوسرا اثر یہ بھی ہوگا کہ یہی اثر ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے یہی جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہوئے تھے مومنوں پر لیکن ان گناہوں کا اثر یہ نہیں ہوا وہ جہنم میں گرے بلکہ یہاں رک کر کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان مظالم کا قصاص سانس جائے گا گا اور اس کے بعد پھر ان کو ان کو مہذب کیا جائے گا انہیں ان کے دلوں اور سینوں کو پاک ساتھ بھولا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ سارے ہر طرح کے غل سے حسد سے کینے سے نفرت سے اور ایک دوسرے کے خلاف حرص اور لالت سے غیرتیں جو ہوتی ہیں وہ غیرتوں سے عورتوں کے اندر سے غیرت نکال دی جائے گی کہ وہ کیونکہ جائز بہ جنت کے اندر ایک سے بیگیاں ہوں گی دو بیویاں جن دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی دو بیویاں کم سے کم دو پورے ہوں گی کم سے کم میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ غیرت ختم کی جائے گی دلوں کو صاف کیا جائے گا سینوں کو صاف کیا جائے گا اس کے سارا کا سارا کم انترا پہ گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کل سرات پار کر کے بغیر کسی مشقت کے نکل جائیں گے اور ہم تمام لوگوں کا ٹھکانا جنت بنائے پانچ منٹ کا بریک لے لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے پھر دوبارہ شروع کر